من شا محمد نبد سل آل والا فبارك وصلم تسلما كثيرًا كثير أما بعض فعود بالله من الشقان الجب بسم الله الرحمن الحييم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوها و بعض يأمرون بالمار في يمهون المنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ نزکا بھائی و رسول إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ہم صدق اللہ قابل احترام مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے بھائی اللہ تعالی نے عورتوں کا بہت اونچا مقام رکھا ہے کسی زمانے میں عورتوں کا کوئی مقام دنیا میں نہیں تھا ایک زمانہ اس دھرتی پر اس زمین پر وہ بھی گزرا ہے جو آسمانوں نے دیکھا ہے سورج نے بھی دیکھا ہے اور چاند نے بھی دیکھا ہے اور تاروں نے بھی دیکھا ہے وہ زمانہ گزرا ہے کہ عورت کو جانور شمار کرتے تھے کہتے تھے کہ وہ ایک جانور ہے یہ انسان نہیں ہے کہ اللہ کو اپنا ایک مخلوق چلانی ہے تو اللہ نے اس عورت کو پیدا کیا یہ لوگوں کا خیال تھا پھر ایک زمانہ آیا کہ عورتوں کے بارے میں یہ خیال ہونے لگا کہ یہ جانور نہیں ہے لیکن یہ بھوتنی ہے جنات کی بہن ہے جنات کی بیٹی ہے جنات کی ساس ہے جنات کی ماں ہے بس یعنی جنت لیول میں اس کو لے کر کرنا شروع کیا فرینچ کالونی وغیرہ میں پھر ایک زمانہ آیا کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے وہ عورت کہ جس نے شادی کی اور شوہر مر گیا تو اسے پنوتی کہتے تھے کہ یہ عورت پنوتی ہے مکہ مکرمہ میں گھر ہوتا تھا کتابوں میں آتا ہے اس میں اس عورت کو ڈال دیتے تھے وہی رہو وہی کھاؤ وہی پیو وہی پیشہ وہی سب کچھ چھ مہینے تک وہ عورت نہیں مری تو کہتے تھے کہ یہ تو اور ہوتی ہے مرتی بھی نہیں تو اس کے بال کاٹ کر مکہ کا چکر لگواتے تھے وہ کہ دیکھو اس کا شوہر مر گیا اس نے شوہر کو مار دیا اس کے قدم ٹھیک نہیں ہے اس کے پگ ٹھیک نہیں ہے اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے ایسا یہ عورتوں کے بارے میں خیال تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کو بہت اونچا مقام دیا اور اللہ نے بھی بہت اونچا مقام دیا اونچا مقام دیا اتنا اونچا مقام دیا اتنا اونچا مقام دیا, اونچا مقام دیا کہ پوری کی پوری سور نشان نازل کر دی عورتوں کی صورت مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو قرآن میں کیا صورت الرجال کہ یہ نہیں ملے گی صورت النسا بن کر دو فون کیا سورت ملے گی یہ ترتیب بنائی عورتوں کا اتنا اونچا مقام دیا کہ عورتوں کی سفارش آسمانوں سے ہوئی آشروہ نبل معروف اپنے عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رکھو ان کو اچھی طریقے سے ان کا معاملہ کرو ان کے ساتھ اچھا یہ جو ہے یعنی یہ ان کی فضیلتیں بیم کی پھر ہمارے شریعت میں کئی مسئلے ایسے آئے جو عورتوں نے حل مردوں کی کے وجہ سے وہ حل نہیں ہوئے عورتیں آگے بڑھی تو مقام بڑھ گیا ان کا کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ روٹی پکاتے پکاتے چار پارے پڑھ لیتی تھی لسی بنا رہی ہے تین پارے پڑھ لیتی ہے کپڑے سی رہی ہے پانچ پارے پڑھ لیتی ہے یہ عورتیں تھیں کیونکہ زندگی میں دین تھا شوہر جب نکلتا تھا اپنے کاروبار کے لیے تو یہ دیندار بیوی دیندار بہن دیندار ماں یہ دروازے بنا کر رخصت کرتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی یا رجل رجول اتقل اے e, میرے پیارے شوہر تم روزو روٹی لینے جا رہے ہو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیا مطلب کہ ہمارے لیے حلال لقمہ لانا حرام لقمہ مت لانا ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی یہ عورتیں تھیں تحجد میں سب جاگی بھی ہوتی تھی ایک نظام تھا عورتوں کا کیوں یہ نظام تھا کیوں مائیں تھیں اچھی مائیں اچھے اچھے شک الحدیث پیدا کرتی تھی آج تو اللہ ماں فرمائے میں کہا کرتا ہوں کہ آج عورتوں نے اچھے شک الحدیث پیدا کرنے بھی چھوڑ دیا کیوں کہ باپ نے بھی غفلت شوہر میں بھی غفلت ماں نے بھی غفلت غفلت کی چھتری غفلت کی چھتری میں غفلت پیدا ہوتی ہے تو اس لیے حضرت فاطمہ یہ کون سی حضرت فاطمہ وہ تو سراسر صاحب زادی سردی کے راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد یہی حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی اللہ سے مناجات کرنے کے لیے اور فجر کی اذاد پر سلام پھیرتی تھی سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہے اور مدینہ منورہ میں سردی بہت ہوتی ہے بہت سردی ہوتی ہے وہاں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو جاتی تھی اور جب سلام پھیرتی تھی دو رکعت اس میں قرآن پڑھنا اسے مناجات کرنا اس میں دعائیں مانگنا لمبے لمبے سجدے کرنا لمبے لمبے رکو کرنا یہ, یہ ماحول تھا جب سلام پھرتی جملہ کہتی آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہتی کہ اے اللہ نے تیری راتی بھی تو بہت چھوٹی بنائی ہے اگر تیری راتیں لمبی ہوتی تو میں تج سے اور ملاجات کرتی میرا جی ہی بھرا ہے آج ہے کوئی خاتون پٹن کے اندر ایسی پٹن میں کیا دنیا میں کوئی نہیں تو یہ تو گھر کا ماحول بنانے سے دین بنتا ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ ہمارے گھرانے میں جو دین آیا وہ میری دادی کی وجہ سے آیا یعنی ہمارے والد کی والدہ کی وجہ سے آیا کہ دینی تھی لیکن وہ عورتوں میں ایک دین کا ماحول تھا ہمارے صاحب فرماتے تھے کہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں میرے ماں کے پاس سوتا تھا اور ظاہری بات ہے کہ بچہ ماں کے پاس کب سوتا ہے جب بہت چھوٹا ہو میں اتنا چھوٹا تھا تو میری ماں رات کو سوتے وقت میں مجھے سوریہ کا تل گروج کی تفسیر سناتی تھی پورا قصہ میں نے پڑھا بعد میں ہے سنا پہلے بچپن میں مجھے وقت سے یاد ہو گیا تھا رات کو سوتے وقت میں قیامت کا منظر کھینچ کے بتاتی تھی جی. بیٹا قیامت آئے گی چاند تارے گر پڑیں گے آسمان میں زلزلہ آئے گا زمین کا زلزلہ تو ہم سنتے ہیں آسمان کا زلزلہ آسمان میں بھی زلزلہ آئے گا یوم تمور سما او مورا یوم تمور سما او مورا متثیر الجبال ایرا آسمان حرکت کرنے لگے گا آواز جانے لگے گی اور پہاڑ جو ہے وہ چلنے لگیں گے بس چلے کہاں چلے جس طرح سے بھی پہاڑ چلے وہاں کو ہلاک کرتے ہوئے اجاڑتے ہوئے کنگال کرتے ہوئے گزر جائیں گے بتصیر الجبال الساب تو, تو ہمارے وارث اور انتلا نے فرماتے تھے کہ قیامت کا پورا منظر جبھی بیان میں میں کہتا ہوں وہ میں نے میری والدہ کے منہ سے پہلے ہی سن رکھا تھا یہ تربیت تھی کسی زمانے میں عورتیں اتنی بڑی دیندار اتنی بڑی عالمائیں ہوتی تھی کہ بڑا, ب, ب, ب, ب, ب, بڑے بڑے معلمائیں بڑے بڑے عالمائیں بہت بڑے سب کو گزرے ہیں طلبا نے لکھا ہے وہ روزانہ صبح اپنے وہ طلبا کے سامنے حدیث کا درس دیتے تھے روزانہ ان کا معمول تھا فجر کی نماز سے لے کر بیٹھ جاتے تھے اور زہر تک وہ درس دیتے تھے پھر زہر ود وہ آرام کرتے تھے اثر تک پھر اثر کے بعد بیٹھ جاتے تھے تو رات عشاء تک درس دیتے تھے تو جب درس دیتے تھے تو وہی درس گھر پر آ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو دیتے تھے بیوی بڑی عالمہ بن گئی بیٹی جو ہے یہ بھی عالمہ بن گئی اب بیٹی جوان ہوئی اس کے مانگے آنے شروع ہوئے اس زمانے میں علم کا اور تقڑے کا لوگ خیال رکھتے تھے خوب مانگے آئے ہرم شریف کے عئی ماں مانگے ڈالے فقہانے نے مانگے ڈالے مصر کے فقہا کوفا کے فقہا شام کے فقہا بغداد کے فقہا مانگے ڈالے کہ اس لڑکی سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ لڑکی کو ابا پوچھتے تھے جو محدید صاحب کہ بیٹا اب تم جوان ہوئی ہو تو اللہ سے اپنا رسک مانگو کہ اللہ نے رسک ہوتا اللہ سے فضل مانگو تو وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے فضل مانگتے ہوں لیکن ابا مجھے نکاح نہیں کرنا یہ جواب دیتی تھی وہ کہ مجھے شادی نہیں کرنی تو ابا کہتے تھے اس کے لئے نہیں بیٹا شادی تو کرنی پڑے گی یہ تو سنت ہے کی. اور ہر انسان کو حاجت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مرد کو بیوی کی ضرورت ہے بیوی کو مرد کی ضرورت ہے یہ تو انسانی زندگی ہے جو اللہ کا معاملہ ہے اللہ چلا رہا ہے اس کو تو کیا کہا بیٹی نے ابا اچھا چلو آپ کہتے ہیں کہ شادی کر لو تو میں کروں گی لیکن ایک شرط ہے شرط یہ نہیں لگائی کہ بہت بڑا مالدار ہونا چاہیے اس کا بہت بڑا بنگلہ ہونا چاہیے اور بہت یہ نہیں شرط یہ لگائی کہ ایسے عالم کے ساتھ شادی کروں گی جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو عالم امین تو محدید صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے پتا چلے گا کہ تم سے زیادہ جاننے والے فرباد جو مجھ سے نکاح کرنا چاہے وہ فقابر کتاب لکھے سی پڑو میں لکھی گئی سہ پڑو مکہ میں لکھی گئی مدینہ میں لکھی گئی خیبر میں لکھی گئی تبوک میں لکھی گئی نجد میں لکھی گئی قسم وغیرہ میں پھر یا مصر میں لکھی گئی قاہرہ میں لکھی گئی پھر تونس میں لکھی گئی پھر مروکو میں لکھی گئی مراکش اسپین میں لکھی گئی کئی لوگوں نے کتابیں لکھی اور لکھ لکھ کر وہ کتاب جو ہے بیچتے تھے اس لڑکی کے پاس وہ لڑکی اس کتاب کو پڑھتی تھی اور پڑھ کر کہتی تھی کہ یہ تو جاہیل ہے کچھ بھی نہیں جانتا اتنا علم عورتوں کے پاس تھا یہ کچھ نہیں جانتا پھر سب تو لوگ ترجم کرتے تھے کہ یہ علم کہاں سے یہ علم کہاں سے سیکھا ہے گھر سے سیکھا ہے گھر میں ماحول تھا محد تھے وہ سکھاتے تھے چنا ایک بہت بڑے امام امام قاسانی وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کتاب لکھی بجائے سنا پہلی جلد لکھی بھیجی فیل کر دی دوسری لکھی فیل تیسری لکھی فیل وہ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے نو جلدے دس جلدے لکھی آخری جلدوں میں آ کر اس نے کہا ہارا ہوا آلم منی یہ ہے چنانچہ امام قاسانی کے ساتھ اس فاطمہ کا لکھا ہوا فاطمہ نام تھا اس کا اس لڑکی کا کہ امام قاسانی کے ساتھ لکھا ہوا اس زمانے میں جو فتوے چھپتے تھے تو جس فتوے پر چار دستخط ہوتے تھے وہ فتوی مقبول مانا جاتا تھا کیا بھی اس فتوے پر اگلے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک محدث صاحب کے دستخط ایک امام کاسانی کے دستخط ایک امام قاسانی کی ساس کے دستخط اور ایک امام قاسانی کی بیوی کے دستخط دو مردوں کے دو عورتوں کے امام قاسانی کے خسن امام کاسانی کے ساس امام قاسانی کی بیوی اور خود امام قاسانی یہ چار دستخط ہوتے تھے جس فتوے کے اوپر فتوا یہ لوگ دیکھتے تھے فقہ کہ بھائی دستخط کتنے ہیں کہ چار ہیں ان بس سب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کھنگال کر بل کر ہنڈریڈ پرسینٹ اوکے ہو کے آیا ہے یہ عورتوں کا علم تھا ان کا ورا تھا ان کا تقوا تھا امام کاساری اور ان کی بیوی دونوں میں کسی مسئلے کے اندر بحث چھڑ جاتی پوری رات گزر جاتی یہ جواب دیتی حدیث سے وہ جواب دیتے قرآن سے وہ جواب دیتے حدیث سے وہ جواب جب امام کاسانی کی بیوی کا انتقال ہوا جب امکاسانی بہت روئی پہلے بیوی کا انتقال ہوا تھا بعد میں کاسانی کا انتقال ہوا بہت روئے تو لوگوں نے کہا کہ بہت فاطمہ مل جائے گی تو یہ فرمایا کہ ایسی فاطمہ نہیں ملے گی عورتیں تو, تو مل جائے گی لیکن ایسے فاطمہ نہیں ملے گی جو اور امام اور کاسانی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شدے جمعہ کو پوری رات ان کی بیوی کی قبر کے قریب گزارتے تھے کہتے تھے کہ میں شب جمعہ اس کی زندگی میں دیتا تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کو دھونتا وہی بیٹھ کر جو دعا وغیرہ مانگتے تھے قرار پڑھتے تھے اور اس کے لیے دعائیں وفرت کرتے تھے جاتے تھے یہ عورتوں کا علم تھا عورتوں کا تقوا عورتوں کا علم عورتوں کی دینداری تو یہ مائیں اچھے بچے جنتی تھی پھر یہ بچے دین کے بڑے بڑے دائی ہوتے تھے ہماری دادی رامت اللہ ہمارے والد صاحب رامت اللہ سے کہتی تھی بیٹا عمر مجھے قرآن سناؤ تو ابا کے بچوں کے مزاج میں ہوتا ہے کھیل کود تو ابا کہتے تھے کہ میں جو ہے کوئی ایک چھوٹی سورج سنا کے پھر کھیلنے کے لیے بھاگ جاتا چھوٹی سورج تو دادی چاہے نازی نہ ہو چکی تھی وہ آتی اور کہتی کہ رہے عمر عمر کہاں گیا عمر کہاں گیا اب میں آتا تھا پھر ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھاتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی آج اندھیری کوٹھڑی میں تیری اندھی ماں تو جس سے قرآن سن رہی ہے ایک زمانہ آئے گا لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے حالانکہ کچھ دیکھا نہیں ہے گھر میں غریبی ہے فقیری ہے میرے دادی نے اس سب کہا تھا ایک زمانہ آئے گا لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے آج تو مجھے سنا لے تو مجھے سنا لے وہ اندر کا نور تھا ہمیشہ یاد رکھنا کہ مائیں اپنے اندر کے نور کی وجہ سے اچھے بچے جنتی ہیں کہ مائیں جو تھے اپنے اندر میں تو خالی ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ روٹی پکاتے پکاتے کوئی بھی ذکر کرو عورت کی عادت ہے گنگنانے کی رانی ہو یا بہترانی گنگنائی گی ضرور یہ فطرت ہے عورت کی کہ روٹی پکاتے بتاتے کچھ بولے گی کچھ گنگنائے گھر میں کہتا ہوں کہ روٹی پکاتے بکاتے بقاتے بقاتے بقاتے سبحان اللہ کو ہو الحمد للہ کو ہو لا لاہ اللہ کو, کو. درست شریف پڑھو صرف اطحا پڑھو سرف اخلاص پڑھو تو آپ جو کھانا پکا رہی ہو اس کھانے میں ایمان کا نور داخل ہوگا اور جس کے پیٹ میں جائے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا ہدایت تو اللہ کے قبضے میں اس لیے یہ چیزیں تو ماحول بنانے کے بنتی ہے مگر ماحول بنانے یہ چیزیں نہیں بنتی کیا بھی ماحول بنائے جب یہ الدین یہ بھی ہار رہے تھے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بیت المقدس کے لیے صلاح الدین ہے یہ بھی جو ہے وہ ہار رہے تھے پہلے جب ہارنے لگے تو انہوں نے ماں کو خبر بھیجی ماں میں ہار رہا ہوں بہتر مقدس میں میں ہار رہا ہوں آگے نیچ آگے میری فوجیں نہیں بڑھ رہی ہیں تو ماں نے خبر بھی دی جی کہ بیٹا مجھے یقین تو ہارے گا اور رات مجھے پتہ چل گیا تھا تو پوچھا سلاؤدین یو بی نے کیسے پتا چلا جن کہا رات کو میرے گھر میں تحجد پڑھنے کے لیے اس زمانے میں وقان قریب قریب ہوتے تھے تو جو بوڑھی بوڑھی عورتیں ہوتی تھی وہ سلاؤدین یو بی کے ماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی تحجید میں آ جاتی پانچ بجے صبح شادی سے چار بجے پہنچ جاتی تھی مکانہ قریب قریب ہوتے تھے ہماری طرح دور مکان اور فتروں کا زمانہ بھی نہیں تھا اور بوڑھی عورتیں جو جا, جا کر وہاں اللہ اللہ کرتی وہی ذکر کرتی وہی دعا مانگتی وہی اللہ سے مناجات کرتی مجھے آج رات کو میرے گھر میں پچہتر عورتیں آئی ہیں جبکہ روزانہ میرے یہاں سو ایک سو دس ایک سو بیس عورتیں آتی تھی جب یہ ریش کم ہوا میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ہارے گا دوسرا دن ہوا تو سر یہ بھی نہ خبر بھیجیے گا الحمدللہ للہ آپ دیری فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں اور میں جتنی کی طرف جا رہا ہوں اور امید ہے کہ شام تک بیت المقدس پر قبضہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو ماں نے خبر بھیجی بیٹا یہ تو مجھے یقین تھا گزشتہ رات جو ہے ڈیڑھ سو عورتیں آ تھی تہجد پہ یہ معیار تھا اس لیے میں مختصر وقت میں آپ کو یہی بات سمجھاؤں گا کہ اپنے گھر میں دینی ماحول بناؤ دینی ماحول بنانے سے بنتا ہے یعنی ہمارے گھر میں نماز نہ ہو تاجر کا ربوں میں بیان میں کہتا ہوں مدینہ منوہرا میں مکہ مکرمہ میں کہ آج کاجل مائیں رات کو بچوں کو سلاتی ہے کیا کہتی ہے بیٹا سو جا صبح اسکول جانا ہے یہ کیوں کہ اسکول جانا ہے بیٹا سو جا فجر کی نماز پڑھنی ہے اسکول کا تسکر کیوں کرتے ہیں اسکول کا وقت ہوگا اسکول چلا جائے گا بچہ فجر کی نماز پڑھنی ہے یہ شروع سے لے کر بچوں کو ہم لے کے چلیں گے اور ایک بات یہ بتاؤں کہ اس وقت میں یہ جو دور چل رہا ہے اللہ تعالی ہندوستان کی قسمت بدل رہا ہے ہندوستان کی تقدیر اور اللہ بدل رہا ہے حالات تمہارے سامنے آتے ہیں اخباروں میں اخبار یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو اس دور میں کیا کرنا چاہیے اس دور میں رجوع اللہ اللہ کی طرف رجوع استغفار کی کثرت دعاؤں کی کثرت گھروں میں ہماری ٹی وی نہیں ہونے چاہیے مسلمان کے گھر میں ٹی وی ہمارے گھروں میں کوئی بےتی کا ماحول نہیں ہونا چاہیے نماز کے وقت میں نماز قرآن کے وقت میں قرآن شوہر کی اطاعت بچوں کی صحیح تربیت یہ چیز ہمیں سکھائیے۔ نے سکھائی ہے حضو سکھائیے پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لے گا آپ سے بڑے بڑے کام یہ ذہن میں رکھنا چھوٹے چھوٹے کام نہیں آپ پٹن میں بیٹھے بیٹھے دن کا بہت بڑا کام کر سکتی ہو وہ کیسے نیت پر بھی اللہ دیتا ہے ہمارا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تو وہاں فلائٹ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو ساتھیوں نے کہا بھی فلائٹ لیٹ ہے کیا کریں گے میں قریب میں مدرسہ ہے ایئرپورٹ کے قریب میں وہیں چلے جاتے ہیں خبر آئے گی تو یہاں سے فوراً انشاءاللہ شاء ایئرپورٹ چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے وہاں ہم جب گئے تو انہوں نے بچوں کو جمع کر لیا چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت میں یہ چاند پر امریکہ والے گئے تھے یعنی باتیں چل رہی تھی کہ چاند پر پہنچے چاند پر پہنچے ہم نے دس منٹ بیان کیا ہم نے کہا جبھی کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ لائے گا کہ چاند پر آنے جانے کے رستے کھل جائیں گے انشاءاللہ تو تین چلا لگانے کے لیے چاند پر پہنچ جائے گا سب بچے کھڑے ہو گئے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے تین چلّا لگائیں گے وہاں تم نیت تو کرو نیت میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے نیت میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے عورتوں کو ہماری شریعت میں نراش نہیں ملتی تھی آخر تک عورتوں کا کوئی حصہ میراش میں نہیں ہوتا تھا لیکن ایک عورت جو ہے اور سب ثابت کی بیوہ یہ ذریعہ بن گئی قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے میراث میں حصے کا ایک عورت ذریعہ بنی اللہ نے دروازہ کھول دیا کہ بات اور شہید ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اوس کے بھائی آئے بھا بھی کے پاس اور یہ کہا بھا بھی آپ کا بھابھی ہو آپ کو بھی کچھ ملے گا ہی نہیں عورت ہو دو بچیاں ہیں ان کے دو بچیاں تھیں اور دو, لڑک, دو لڑکیاں تھیں ایک لڑکا تھا یہ بھرنا ہے دو بچیاں ہیں ان دو بچیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا لڑکیاں ہیں ہاں لڑکے کو ملے گا کب ملے گا جب یہ بڑا ہوگا یہ کہہ کر گھر کا سارا مال لے کر چلے گئے سارا مال کھجور تک نہیں چھوڑی برتن تک نہیں چھوڑے سب مال اکیلی بیوہ بیٹھی ہے دو بچیاں ہیں، ایک بیٹا ہے سوچ رہی ہے میں کیا کروں میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کس کو کہوں کس کو کہوں اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے اپنے کسی کام سے یعنی کوئی حضرت اوس کے گھر کی وجہ سے نہیں اپنے کیسے کام سے گزر رہے تھے تو حضرت آس کا گھر بھی کس میں آتا تھا تو آص اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے جب گزرتے تھے تو ایک آواز لگتی تھی جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ باندیاں چھوٹے بچے غلام صاحب سات ہوتے جرمٹ اللہ کے نبی آئے اللہ کے نبی آئے اللہ کے نبی آئے تو یہ آواز سنی حضرت کی بیوانی تو ایک دم سے وہ اس نے جو ہے دیکھا اپنے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ سامنے سے فافلہ آ رہا ہے تو فوراً حضرت اوس کی بیوہ جو ہے وہاں اپنے دروازے کے قریب پردے کے اندر بیٹھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرے تو اس کے بیوہ نے زور سے کہا السلام علیکم رسول اللہ حضو ٹھہر گئی حضرت عمر ابوبکر عبداللہ بن مسعود عبد الرحمان ابنف یہ سب صحابہ ساتھ تھے اسے ٹھہر گئے تج عمر نے کہا حضرت یہ مکان سے آواز آ رہی اور یہ اوس کا مکان ہے یہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے میری کھڑے کھڑے تاسجد کے جملے کہے اللہ تمہارا اجر بڑھائے اللہ تمہاری حفاظت کرے اور پھر خود نے پوچھا بتاؤ تمہاری کو کیا نے کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے تمہاری یہ بتاؤ تو عرب کی بیمہ نے کہا کہ حضرت ایک درخواست کر رہی ہوں اگر اس میں آپ میری مدد کریں دیکھو ہے. اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے ایک درخواست کر رہی ہوں اور در... آپ نے فرمایا بتاؤ کیا درخواست ہے دیکھا درخواست یہ ہے کہ کل آئے تھے اس کے بھائی اور یہ کہہ گئے کہ بھائی آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں یہ تو بچیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ بچیاں ہیں لڑکے کو ملے گا کب ملے گا جب لڑکا بڑا ہوگا ابھی تو چھوٹا ہے یہ کہہ کر گھر کا سارا مال لے گئے ہیں تو میری اتنی درخواست ہے کہ آپ اس کے بھائیوں کو بلاؤ اور بلا کر اتنا کہو ان سے کہ جا سارا مال لے گئے تو میری تو بچیاں بھی لے جا گئی ان کو پالے پوسے بڑا کرے اور پھر جو ان کا نکاح کرائیں پھر میں رہوں گی میرا بیٹا رہے گا ہم دونوں رہیں گے ہاں اپنی زندگی گزاریں گے جب حضور نے یہ سنا تو حضور کھڑے کھڑے میں رو دیئے وہیں رو دیئے اور حضور نے جواب دیا تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا ہوں میں خاموش ہوں تیری بات کے جواب کا میں آسمانوں سے انتظار کرتا ہوں آسمانوں سے جواب آئے گا تیری بات کا میں نہیں دیتا وہ حضور کے دل بھرایا واپس ہو گئے کتابوں میں لکھا ہے حضور جس کام سے جا رہے تھے آگے آپ ہی نہیں بڑھے واپس ہو گئے جب واپس ہو گئے ابھی مسجد الدی پہنچی بھی نہیں تھے کہ میرا کیا آئے تھے نازل ہو مجھے نے بتلا بلاؤ اس کی بیوہ کو بلاؤ اس کی بیوہ کو بلاؤ اس کی بیوہ کو کہا دیکھ تیری برکت سے میری امت کی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا تیری برکت سے میری امت کی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا یہ ایک عورت ذریعہ بنی یہ رمضان کا میں جو ہوتا ہے یہ عورتوں کے برکت سے ملا یہ عورتوں جائیں گے حضور سے کہا جائے گا کہ حصرت ہم تو آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی ہم تو اور حج میں آپ کے ساتھ کئی عورتیں گئی ہم تو آپ کا یہ آخری حج تھا اب تو معلوم ہو گئی آپ نے برما روح مت تم جو ہے رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر سواب دلے گا تمہیں یہ <تصفح> عورتیں ذریعہ بن گئی کبھی مجھے سوچنا ہے کہ عورتوں سے کم نہیں ہوتا یہ نہیں ہے عورتوں سے بہت کم ہوگا شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ ہم آپ اپنی زندگی بدلنے کے ارادے کریں دور ہے منزل مقصود نظر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو آز میں سفر پیدا کر دونوں منزل مقصود نگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو آز میں سفر پیدا کر راہ کٹ جائے گی ارادہ تو کرے آج بھی آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اللہ میں اقبال کہا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال سجدہ تو کافر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے سچ سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے کہ جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزم سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تج سے کام دنیا کی امامت کا اللہ امام بنائے گا آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ بھی تو رہبر بھی تو رہرو بھی تو منزل بھی توں زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے اس لیے مائیں بہنیں میں سے ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جیسے یہ مشہور ہے کہ بہترین کمبل چاہیے تو اٹلی چلے جاؤ اور بہترین گھڑے چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ بہترین کارے چاہیے جرمن چلے جاؤ اور بہترین کمپیوٹر چاہیے امریکہ چلے جاؤ اور بہترین قسم کے کپڑے چاہیے تو کوریا چلے جاؤ جاپان چلے جاؤ اور پھر دنیا میں یہ بھی مشہور ہوگا کہ بہترین قسم کے مرد اور عورتیں دیکھنی ہو تو پٹن چلے جاؤ اللہ سمجھا بھی لائے گا کہ پٹن کی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں کہ پٹن کی لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں پٹن کے مرد بہت اچھے ہوتے ہیں یہ تو بزرگوں کی زمین ہے میں آج آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں اسے زندگی میں پکڑ لینا اور یہ ہجیا میری طرف سے نہیں ہے میں تو حدیث سہن کروں گا لیکن یہ ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس زندگی پر پکڑ لینا جب بھی تمہاری پریشان, پریشانی آوے کوئی حاجت آئے وہ کام کر لینا پھر دیکھو اللہ تمہاری پریشانی کیسے دور کرتا ہے حجی شریف میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکا سننے کے موقع دا سب جانتے ہیں تین رکا دیتر یہ سب جانتے ہیں رات کے آخری حصے میں تہجد وہ سب جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت متدا کے بعد ویتر کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں تحجد کے علاوہ چار رکعت ایک سلام کے ساتھ یہ چار رکعت ایک سلام کے ساتھ شرط ہے ایک سلام کے ساتھ چار رکعت دو دو کر کے نہیں پڑھنی چار رکعت ایک سلام کے ساتھ نفل کی نیت سے کوئی پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا جتنا گویا کہ اس نے شب قدر میں چار رکعت پڑی ہے اس کا اہتمام کرو عبداللہ ابن عباس سعید ابن زبید عبداللہ ابن مسعود اس کا اہتمام کرتے تھے اور لوگوں کہتے تھے تمہاری حاجتیں اٹکے تم یہ چار رقعت اس طریقے سے پڑھو پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگو یہ حدیث اتنی صحیح ہے جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں نہیں ہے یہ حدیث لیکن اس کے جتنے راضی ہیں وہ بخاری مسلم کے شرط کے اوپر ہیں اتنے پکی حدیث ہے اور علما صحابہ کا معمول تھا اس کا اہتمام کرو پریشانی آنے اللہ میں ابن تیمیاں کہتے تھے کہ مجھ پر میں پر پر پریشانی آتی تھی تب میں صرف فاتحہ بہت پڑتا تھا پورے صرف فاتحہ میں پڑھتا تھا کبھی دس مرتبہ پڑھ لی کبھی بیس مرتبہ پڑھ لی یہ پڑھ اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کرتا تھا یا اللہ میں ابن تیمیہ کہتے تھے کہ سر فاتحہ آدمی پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ اس فاتحہ کی برکت سے میری پریشانی دور کر اللہ پریشانی دور کرے گا گھر میں جب داخل ہو تو سلام کرو یہ حدیث شریف میں آتا ہے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو پھر ایک مرتبہ نروز شریف پڑھو پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو اس گھر میں انشاءاللہ قیامت تک فقر فخر واقع نہیں آئے گا صحیح صحیح حدیث سنے ہیں میں نے میری کتابی گھری موتی میں ساری حدیثیں سے لکھی کہ معمول بناؤ اپنا اپنے بچوں کا معمول بناؤ گھر میں آؤ گھر میں کوئی ہو نہ ہو دکان پر کوئی ہو نہ ہو جیسے دکان پر آدمی جاتا ہے کوئی نہیں ہوتا کوئی بات نہیں پہلے سلام سلام بھی پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام سال گوف سال گو س... وہ نہیں پورا سلام آدمی کرے پورا سلام اور وہ ایک مرتبہ درست شریف پڑے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑے پریوار تمہیں یہ ہے کہ گھر میں کبھی پھاپا ہے گا ہی نہیں یہ سبب میں کہ آپ نے دکان مول کھول لیا اپنے گھر میں اللہ اسی جگہ سے ضرور پہنچائے گا فرشتے تھہرے بھرور ضرور پہنچائیں گے انسان کا باہر کمان نہیں ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں اس لیے کہتے ہیں جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر ڈھک گئے یقین کے راہ پہ چلو کرنے والے اللہ ہے روزانہ استغار کی کثرت کرو گرو بڑھنے کا اہتمام کرو قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کرو دیکھو قرآن شریف بہت بڑی دولت ہے فرشتے قرآن نہیں پڑھتے ہیں صرف جبریل قرآن پڑھتے ہیں صرف جبریل باقی فرشتے قرآن سنتے ہیں اس لیے قرآن پڑھتے ہیں فرشتے بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں ان کو قرآن پڑھنے کا آڈر نہیں ہے صرف جتنا تر انسان آج اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے کہ آج جو ہے قرآن شریف جو پڑھے اس کا اہتمام کرے فرشتہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں سب سے جبریل پڑھتے ہیں والمان نے لکھا ہے اب اس لیے آج میں دیکھا ہوگا کہ روایتوں میں کیا ہے کہ آج میں جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اپنے منہ کو اس کے منہ سے لگا دیتا ہے اور اپنے اندر قرآن لیتا ہے اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ پڑ. پڑ. کلما پڑھنے پر فرشتہ منہ کو منہ سے نہیں لگاتا سبحان اللہ پڑھنے پر فرشتہ منہ کو منہ سے نہیں لگاتا اس پڑھنے پر فرشتہ منہ کو منہ سے نہیں لگاتا لیکن قرآن پڑھنے پر اور پڑھ اور پڑھ مزہ آ رہا ہے مجھے اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ یہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور تھوڑا تھوڑے ترجمہ بھی دیکھو میرا ترجمہ آ گیا ہے ریاض القرآن کا اردو میں بھی آگیا گیا ہے الحمدللہ ہندی میں بھی چھپ گیا ہے الحمدللہ للہ گجراتی میں کام چل رہا ہے الحمد اور جو بھی انگلش میں بھی کام چل رہا ہے بربئی زبان میں چھپ گیا ہے کیرلا زبان میں چھپ گیا الحمدللہ للہ چائنیز زبان میں تیاری ہو رہی ہے اس کے ترجمے کی تو سب جگہ یہ چھپ رہے آسان کر کے میں نے ترجمہ کیا اور میں نے مقدمے میں لکھا ہے اب بھی اگر قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں نہیں دیا تھا تو حج ہے اتنا آسان کیا ہے سارے ترجموں کا خلاصہ سب جگہ ادھر سے ادھر سے ادھر آسان سے, سے, سے, سے آسان کیا ہے جب یہ میں ترجمہ کر رہا تھا تو میں دونوں بیویوں کو سناتا تھا ایک یو پی کی ایک گجرات کی میں کہتا تم سمجھی تو کبھی یو پی والی سمجھ جاتی تھی گجرات والی نہیں سمجھتی تھی کہ ہمارا ماحول الگ ہے یو پی کا ماحول ہے میں اور آسان کر دوں اسے اور آسان وہ اب سمجھ گئی سمجھ گئی چلو اب تم دونوں سمجھ گئی ساری دنیا کی اور سمجھ گئے اگر تم دونوں سمجھ گئے تو دنیا کی اور سمجھ گئی جیسے یہ ہے نا فیصلہ بڑے کل بس آخر جائے گی میں نے پوچھا دونوں سمجھے میں کہ آخر چوندیا جائے گی تم سمجھے تو یو پی والی سمجھ گئی ہماری ممنا وہ نہیں سمجھی بھائی آ کے دیا جائے کہ کی کیا مطلب میں نے کہا اور آسان کرو بھائی اور آسان کرو اور آسان کرو تو میں نے اس کا کیا ترجمہ کیا جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی یوں کچھ چیز ہوتی ہے تو آنکھیں یوں ہو جاتی کہ ارے کیا ہو گیا یہ ہے پیدا میرے پل سر اس لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے قرآن سب نے آپ کو نہیں جوڑا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک آئے ترجمے کے ساتھ پڑھو روزانہ ایک سبھا ایک پارا پڑھتی ہو آپ ٹھیک ہے ایک روکو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو سمجھ میں نہ تو تھوڑی تفسیر دیکھ لو تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے اللہ کا خط ہے آسمانوں سے آیا ہے اور قدر کرو اپنی زندگی کی کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے کس کو لے کے چل دے کچھ نہیں کہتا. کس کی زندگی کی شام کون سی گلی میں ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے بہت اونچا مقام بہت اونچا مقام بہت اونچا مقام اس کی قدر کرو مائیں اپنے بچوں کے دودھ پلاتے پلاتے سو سو مرتبہ جدور درشری پڑھ لیتی تھی 500 سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتی تھی تو بچے میں دودھ بھی جاتا تھا یعنی جسمانی غذا ہو جاتی تھی اور اس اسی بچے میں روحانی غذا بھی جاتی تھی وہی بچہ دیندار بنتا تھا وہی بچہ عبد القادر جیلانی بنتا تھا وہی بچہ جینداغدادی بنتا تھا وہی بچہ مولانا عمر پالمپوری بنتا تھا وہی بچہ مولانا اللہ بنتا تھا وہی بچہ مولانا علیمیا ندوی بنتا تھا وہی بچے وہی بچہ طاہر پٹری بنتا تھا اس سرزمین نے طاہر پٹری جیسے کو پیدا کیا ہے. یہ زمین میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے کرنٹ وزنی لوگوں کو پیدا کیا ہے وزلی لوگ بڑی بڑی کتابیں جنہوں نے لکھ ڈالی بڑی بڑی کتابیں اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس لیے یہ زمین میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے کرنے والے اللہ ہے اور خوب استغبار کرو قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں فقل تسترور کا نغفارا یورسل سمالے کم مترا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 یہ نور السلام کی دعوت ہے میں نے میرے قوم سے کہا کرو اللہ تمہیں بارش بھی دے گا اللہ حلال مال بھی دے گا اللہ لڑکی بھی دے گا اللہ باغات بھی دے گا اللہ نہری بھی دے گا اٹھتے بیٹھتے استخبار کی کثرت کرو اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے مجھے اتنا ہی جملہ کہنا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے کر, کر, کر دے وہ قریب ہے رات کو ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا بیٹا بیٹی سے کوئی چوک ہو جائے کچھ چوک ہو جائے بیٹا بیٹی سے ماں باپ زندگی پر تانا دیتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی تانا نہیں دیتا رات کو اللہ خود اعلان کرتے ہیں ان اتیتنی تنی للن تک ان اتیتنی تنی نہارن تک دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا گھبراہٹ میں تجھے قبول کر لوں گا تو آ جا کیوں رٹھا ہوا ہے تو آ جا اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹہ بندے بندیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہاتھ پھیلانے کی حدیث شریف میں آتا ہے امن اللہ ہے افسو تو ادہ بن لئی لم سے النہار وہ افسو اللہ تعالی رات دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہیں اور رات کے گنےگار آ جائے میں تجھے معاف کروں رات کو اللہ ہاتھ پھیلا وہ دن کے گنہ گار آ میں تو جماعت آنکھوں سے آنسو نکالو آن آنسو نہیں نکلے تو بھی نکالو مغل اور بھی بہت خوش قسمت ہے وہ عورت اور بہت خوش قسمت ہے وہ مرد جس کے آنکھوں سے آنسو نکلے آنکھوں سے آنسو نکل گئے سمجھ لوگ اللہ کو آپ سے پیار ہے اور اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے سمجھ لوگ اللہ کو آپ سے پیار نہیں ہے دل سخت ہے آپ کا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں لاتے جس سے خوش ہوتے ہیں اس کے دل کو اللہ حرکت میں لے آتے ہیں بہت اونچا مقام ہے آپ کا میں یہ بات کہتا ہوں اس لیے اس بس مختصر بات یہ کہ ہمیں عصر کے نماز بھی قریب کی مسجد میں پڑھنی ہے دعا بھی کرنی ہے جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں یہ نیت کر کے اٹھیں کہ اب ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے بھائی لوگ بھی ارادہ کریں کہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے اور گھروں میں تعلیم کرو اور جو ترتیبیں ہمارے دعوت کے کام کی جو بھی مشورے سے ترتیبیں چلتی ہیں وہ تو سب جانتی آپ بھی جانتی ہو ہمارے ساتھی بھی جانتے ہیں اس طرح سے دعوت کا کام کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کرنے کی عطا فرمائے دعا کر لو اللہ علی محمد وعلا آل محمد کما صلی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کل لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله فيليك يرجع الأمر كله فيليك يسعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد من إذا رضيت لك الحمد بعد الربا اللهم آت نفوسنا تقواها نزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نفضض أمورنا إليك اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوصى من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عمالنا اللهم جعل فأرنا على من ظلمنا منصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وَلَا تُسَلِّقْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَمَنْ لَا يَرْحَمُنَا اللَّهُ بْمَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِيٌ وَاجْعَلْنَا للمتقين, لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها نامن خزد دنیا واضح بل آخرا اللہ الحم نام راشد عمور واشرور اللہ ان کا تالمافی نفسی ملالمافی نفس ان کا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنےگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا نہ پتن نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا نہ ہواؤں نے دیکھا نہ فضاؤں نے دیکھا نہ پرندوں نے دیکھا نہ سردی اور گرمی نے دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم ماکہ بھی نہیں دیکھا ہے ہم گنا کرتے رہے تو ہمیں روزی دیکھا رہا ہم گنا کرتے رہے تو ہمیں مالو منال دیتا رہا ہم گنا کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا اے اللہ اجما آپ نے اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع ہم کا اور عورتوں کا آمین کہہ رہا ہے یا ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے اے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما دے ہر حالات کو درست فرما دے غیبی قائد شامل ہے حال فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں پٹن میں جمع کیا اور ان گھروں میں جمع کیا اسی کرم سے تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے یہ تیرے بلندی کے خلاف ہے اے خوبصورت پڑنے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے آبوں پر پودے ڈال دے ہمیں مستقبل اختیار میں شامل برما دے اے لائز اس, اس جہاں بیان ہو رہا ہے آسمان تک فرشتے موجود ہیں اور یہاں پر بھی فرشتے موجود ہیں اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارا روٹے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو ہمارے روٹ رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ جس امت سے کب تک روٹھا رہے گا یہ امت سے کب تک روٹھا رہے گا اے اللہ تو آفیت کے ساتھ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے اے اللہ جتنی بائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں جتنے بھائی جمع ہوئے ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی یہ دعا سنی جائے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ کہنا بھی نہیں چاہتے آفیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو مقروض ہو آفیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما جو بیمار ہو آفیت سے انہیں صفائی کاملہ میلا آجیلا دائمہ مستمر آتا فرما جن کے لڑکیوں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہو غیر شادی شدہ ہوں ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما جو بھی اولاد ہو نئے سال اولاد انہیں نصیب فرما اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں آتا فرما دے ہماری جھیلوں کو ہدایت سے بھر دے اے اللہ پورے پتن کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما لے اے اللہ پورے پٹن کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما لے اور جتنے بزرگ یہاں آرام فرما رہے ہیں ان کے قبروں کو سے منمر فرما دے ان کے درجات کا فرما کر نے آرام نصیب فرما ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے مولا کریم اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوہ و قلم بھی آپ کے پاس ہے تو ہمارا نام لکھ لے اللہ مجمع جو عامر کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے رشتے دار کا انتقال ہو چکا ہے وہ قبروں میں انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمیں بھی دعا میں یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا اے اللہ ہمارے ماں کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں کی مغفرت فرما دے اور ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے بیوی بچوں کی مقفرت فرما دے اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما دے ہر حالات کو درست فرما دے اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادے ہوں آپ جانتے ہیں آپ کی بندیاں جانتی ہے آپ کے بندے جانتے ہیں آفیت سے ان کی اور ہم سب کے جائز برادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلے اور صورت پیدا فرما ہمارے شہر میں آنے کو قبول فرما اور یہاں کے قیام کو قبول فرما اور یہاں سے جانے کو قبول فرما اے اللہ اس شہر کا خصوص تعلق رہا ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور ہمارے بڑوں سے اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اور اپنے فطل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربك رب بھی کرم بھی لڑ سکتے عماں سے پھول مسلام رب العالمین